آن سرا دست ان کا میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک فائدہ آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شاہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی انسان عالم نہیں بڑھ سکتا پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر شوق ہونا چاہیے اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ پھر وہ علم کے لیے سفر کرے اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ استاد کے پاس پڑھیں ان دورات علمیا نے یہ آپ کو ضرور محسوس کروایا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے اہل علم کیوں اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اساتذہ کے پاس پڑھیں حالانکہ کتابیں آج کی طرح بے شمار کتابیں تھیں اور پھر پانچویں چیز وہاں میں شافی رحمہ اللہ یہ ایک ہی وطور زمانی اور یہ شارٹ کٹ نہیں چلے گا ایک لمبا گمانا چاہیے پھر تمہیں علم آئے گا اس دور علمیا سے یہ چیز آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی کہ ایک تو عام وہ روٹین ہے جس میں ہفتہ واری در دست ہو گئے ماہانہ پروگرام ہو گیا سالانہ پروگرام ہو گیا یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک علم وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ان دوراتے علمیہ سے یقین جانیے کہ آہ نماز عشاہ سے پہلے جو نشست تھی اس کے اندر یہ چیز میں نے محسوس کی اور میں نے کہا کہ میں آپ کے بھائیوں کو ضرور عشا کے بعد اگلی نشست کے آغاز میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے یہ چیز ضرور محسوس کی ہوگی کہ علم کے لیے ایک تو بڑا وقت چاہیے بڑا صبر چاہیے ہاں جی اگتا جاتے ہیں ہم لوگ بڑی اس میں بڑی اختلاحات ہوتی ہیں بڑی باریکی باتیں ہوتی ہیں اگتا جاتے ہیں مثالیں اور چیزیں پھر ان کو اپلائی کرنا تقریب کرنا بڑا صبر صبر آزما مرحلہ ہے لیکن الحمدللہ حال چند مہینوں کے وقفے کے بعد دوراتے علمیا کی صورت میں آپ بھائیوں کو یہ جو مواقع ملتے رہتے ہیں ہاں جی یہ آپ کو یہ ضرور ایک ساتھ دیں گے کہ علم کیا ہے اور اہل علم کون ہوتے ہیں ہاں اور علم علم کا جو میدان ہے وہ صحیح میدان علم کا کون سا ہے بہرحال لاک حال یہ آ, تو ایسے ہی باتیں ہیں اصل جو اس وقت ہمارا دورہ علمیا ہے اس میں ہمارے شیف ہمارے سامنے چل رہا ہیں ہے بلا تاخیر اور بلا تنہیج اس انہیں تفہیر پہ آپ دوستوں کے ساتھ مدد تھپائی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تہدیل سے ان کے مشکور بھی ہیں اور ان کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے معامل میں اضافے کے لیے دعا گو بھی ہیں تو شیخ آپ کے سامنے اس نشست کے اندر تدریس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے الحمدللہ رب لاؤن جائز کرتے ہیں الحمد للہ اما بعد تو میرے بھائی دلائل سے ہم فارغ ہو گئے ہیں کہ اس قیدا کی صحت پہ کیا دلائل ہیں یہ موضوع ہم نے مکمل کر لیا تھا اب تطبیقی مثالیں تو پہلی مثال کیا ہے جی کشمیری بھائی پڑھیے گا پہلی مثال آپ آپ کا کشمیری آپ ہیں فعدہ فعیدہ ادا کا منع کیا ہوتا ہے جب ان سارا گزر جائیں گزر جائیں ختم ہو جائیں گزر جائیں الشر الحرم حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے یہ ایک موضوع ہے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا ٹھیک ہے تو فعیدہ جب گزر جائیں الشر الحرم حرمت والے مہینے فخرمشرقی نا تو مشرقوں کو قتل کرو تو جہاں بھی وجہ تم تم ان کو پاؤ جتنا بھی موجود ان کو قتل کرو ٹھیک ہے یہ ہے وہ آیت سیب جس کے ذریعے ایک سو چوبیس ایتوں کو منسوخ کرنے کا دعوی کیا گیا کہ ایک سو چوبیس ایتوں کو اس ایک اکیلی آیت نے منسوخ کر دیا ہے اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کی اس موضوع پہ کتاب ہے کہناسک منسوخ انہوں نے ان ایتوں میں سے تقریباً 120 سو ایتوں کا جائزہ لیا ہے کتنی ایتوں کا جائزہ لیا ہے یہ جو 124 سو ایتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا نا ان میں سے انہوں نے 120 کا جائزہ لیا ہے اور 8 کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ واقعی منسوخ ہیں 120 میں سے کتنی آٹھ یہ آٹ آٹ آٹ آٹ. بھی ان کا دعوی ہے یہ بھی ان کا دعویٰ ہے آگے دوسرے سے جو ہمارے پاس دیکھا جائے کہ وہ بھی آٹھ کو منسوخ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ٹھیک ہے دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر مبالغہ میرے جی یہ درست نہیں ہے تو یہ پہلی ایت میں نے مثال پیش کی ہے اس چیز کی تھی کہ یہ وہ ایت ہے آئے ٹو سیف تلوار والی ایت ان قتل کرو آئے ٹو سیف اس کو اکرام نام رکھتے ہیں آسانی کے لیے چھوٹا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے ایک سو چوبیس ایتوں کے منسوخ ہونے کا دعوی کیا گیا ہے نیچے آ جائیے دوسری مثال پڑھیے اسکر بھائی دوسری مثال الرحمن الرحیم الرحمن والمساکین والمساکینی والمساکینی والمساکینی ہاں جی اس کا ترجمہ کیا ہے ان نماز کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں ان یعنی کے جو آگے آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو آ رہا ہے یہی کچھ ہی ہے مطلب ان نمات سوائے اس کے نہیں زکات کن کے لیے ہیں دل کن کے لیے فکیروں کے لیے ول اور مسکینوں کے لیے بل عامرین اور جو عمل کرنے والے کام کرنے والے ہیں آلیہ اس کے اوپر کس کے اوپر زکات کے اوپر یعنی زکات جمع کرنے والے لوگ ہیں وہ اگرچہ امیر ہوں لیکن ان کی محنت جو ہے وہ زکات کے پیسوں سے ان کی تنخواہ ہاں کو دی جائے گی وہ اپنی محنت لے رہے ہیں وہ زکات نہیں لے رہے ہیں کہ پیسے زکات کی ہیں ولم اللہ اور وہ جن کے دل جیتنا مقصود ہوں تعلیف قلب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے چاہے وہ امیر ہے پیسے آپ دیں گے تاکہ اسلام میں پکا ہو جائے آپ سے محبت کا مظاہرہ ہوگا آپ کی طرف سے یا ایسا آدمی جو مسلمان ہونے والا ہے ابھی ہوا نہیں یا وہ بڑا چودھری وغیرہ کسی ہندو کافر عیسائی جس کو پیسے آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کو اگر خوش رکھا تو یہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا غریب مسلمانوں کو یہ تنگ نہیں کرے گا تو یہاں بھی زکاط لگائی جا سکتی ہے یہ تین مثالیں ہیں اس کی المول اللہ کی اچھا جی وہ پھر رقاب اور گردنے آزاد کرنے میں کوئی غلام وغیرہ ہے اور اس نے پیسے طے کر لی اپنے مالک سے کہ اگر مجھے اتنے پیسے دے دو تو ٹھیک ہے تم آزاد ہو سکتے ہو تو یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے کفیل کپور کے چکر کی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہاں کفالا کے لیے ٹھیک ہے غل مینا اور وہ جن کے اوپر جن کے اوپر کیا ہو قرضہ ہو وفی پھر اللہ اور جو مسافر ہو جو بھی مسافر اس کو دے دیں فی صبیر اللہ, فی صبیر اللہ تو کیا مراد ہے ایسے اللہ کی رام ہے چلے ہاں مسافر نے اللہ کی رام ہے کیا مراد ہے ایسے کیا ہاتھ وہ سبیر اور جو مسافر ہو یعنی کہ مسافر ہے اور سفر میں اس کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں جیسے پرانے زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا پیسے منگوانے کا اور آج بھی اگر کسی کے پاس واقعی ذریعہ نہ ہو تو اس نے پیسے دیا کہ سفر اس کا گزر جائے تو یہ بہرحال یہ آٹھ چیزیں ہیں ان میں سے المؤلفت قلوبهم کے نیچے نشان لگا رہے لکیر لگا لیں المؤلفت قلوبهم اس کے بارے میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جی یہ ختم ہو گیا بس یہ ختم ہو گیا ہے ختم ہونے کا مطلب یہ کہ منسوخ ہو گیا ہے کیا دلیل ہے کس ایس نے کو منسوخ کیا ہے کس حدیث نے منسوخ کیا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ غلط ہے یہ کہنا کہ المول خطخروب کا حکم ختم ہو گیا ہے یہ درست نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ختم ہونے کی اچھا جی یہ تیسری مثال جو ہے یہ آپ فی چھوڑ دیں چوتھی مثال کی طرف آ دیں تیسری مثال کے اوپر سوالیہ نشان آپ اسے کو لگانا لگا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا چوتھی مثال یہ کیا لکھا ہوا ہے ہے شعیب بھائی پڑھیے چوتھی مثال نہیں پڑھے نا منسوخ چوتھی مثال منسوخ لکم دینکم ولی دین فائدہ فائدہ شروع ہو رہا ہوں یہ آپ کو بتا چکا ہوں گے ابھی ہم کر چکے ہیں اس کا کہ جب حکومت والے مہینے گزر جائیں تو منسکوں کو قتل کر دو جدھر بھی ان کو پاؤ اور یہ بتایا تھا میں نے مہینے کون سے ہیں یہ آج میرا موضوع نہیں ہے تو بارہ لکم دین کہنے علی نے کہا یہ منسوخ ہے کیا میں نے اس کا دین حکم تمہارے ل... لیے دین حکم تمہارا دین وال اور میرے لیے دینی میرا دین, دین. یا اس کے آسان میں ٹھیک ہے لکم دین, دین. تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین یہ کون کہہ رہا ہے نبی سلم کافروں سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تمہارا دین جو ہے تم اس کے پرخوش رہو میں اپنے دین کو پرخوش یعنی کہ جو جذر ہے لگا رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس عید کا مطلب ہے ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی ہے اور یہ صحت نے کیا کہا نہیں جی فیض جی؟ انسر تلوار والی یاد کری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں جو جہاں لگا رہے لگا رہے نہیں تلوار سے ان کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منسوخ ہو گئی ہے اور یہ نہ آ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے اپنی کئی کتابوں میں کہ یہ موقف غلط ہے کہ دین اکم ولیدین کا میں نے آپ نے سمجھا ہے اس کا مینا یہ نہیں ہے کہ جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دے اس کا مطلب یہ ہے بڑا آپ کا اعلان ہم تم سے لا تعلق ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا دین یعنی کہ شرک والا کفر والا ہمارا دین اللہ ایک اللہ کی بات والا اور تمہارا دین قبول کرنے کے تیار نہیں ہو تو ہم تم سے بری ہیں جاؤ لا تعلق ہے تم سے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز ہو رہا ہے یا سنو صفائی ہو رہی ہے جو جوتا ہے کہ اس کا منع ہے کہ سنو صفائی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جی منسوخ ہو گئی ہے جو کہتا ہے کہ تفسیر ہے ہی نہیں یہ تم پھر منسوخ منسوخ ہونے کا دعویٰ غلط ہے تو اس کا صحیح معنی سمنا چاہیے اور وہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو تمہارا دین بھی ٹھیک ہے ہمارا دین ٹھیک ہے نہیں یہ مطلب بھی نہیں ہے یہ الاانے برات ہے اعلان تعلق کی کوئی تعلق نہیں ہمارا تم سے یہ اس کا مطلب ہے شہر کا تو یہ منسوخ نہیں ہے اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ منسوخ وہ ایسے ہوتی ہیں جن میں کوئی حکم ہو کیا ہو ایسی ہے جس میں کوئی واقعہ ہو خبر دی, بات بتائی جا رہی ہو یا عقیدہ بتایا جا رہا ہو منسوخ نہیں ہوا کرتی مثلا کسی ایت میں کہا گیا ایک مثال دیتا ہوں کہ فرون جو ہے سمندر میں ڈوب گیا آپ کو جا کے کہ جی منسوخ ہو گئی ہے کیا مطلب نہیں لوگ صاحب کو یہ تو بات ہے یہ تو کہانی ہے کہانی کیسے منسوخ ہوئی تھی ہوگی کہانی کا مطلب صاف صاف یہ ہوگا لاؤز باللہ لاؤز بلا کہ پہلے جھوٹ بولا گیا تھا یا پہلے غلط بات کہی گئی تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح بات یہ ہے نہ صرف کس میں ہوتا ہے حکم میں سے حکم میں کہ پہلے تین لگتی تھیں اب تین رکھتے ہیں پہلے تین نمالیں تھیں اب تین مال اس میں ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ دے دی گئی ہے یا سختی کرنے کی گئی ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن خبر میں واقعہ بتایا جا رہا ہو یا عقیدہ بتایا جا رہا ہو اس میں کہا جائے گی پہلا منسوخ ہو گیا قیدا نہیں ایسی بات نہیں پہلے بتایا گیا تھا جناب السلام رسول ہیں اب ناقیدہ آگے رسول نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو ناسک منسوخ کس چیز میں ہوتا ہے احکام میں عقیدے میں یا جو خبریں بتائی جاتی ہیں پرانی قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں اس میں ناص منسوخ کا تعلق نہیں ہوتا لخم دین پوری دین بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والی آہت ہے اس میں ناصم منسوخ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جی ہمارے اس دورے کا سب سے اہم یعنی کہ قاعدہ ہے یہ وہ قاعدہ ہے جو کئی قواعد کی بنیاد ہے یہ قاعدہ کیا ہے کئی قواعد کی کئی قاعدے جو ہیں وہ اصل میں اسی کی طرف لوڑتے ہیں اگر اس قاعدے کو اچھی طرح دن میں بٹھا لیا جائے تو کئی اور قواعد سمندر میں آ جاتے ہیں اور یہی وہ قاعدہ ہے جس کی سب سے زیادہ بدتی حضرات نے خلاف ورزی کی ہے سب سبز عفلاور کس قیدے کی ہوئی ہے یہ قیدا تو یہ ہم پڑھنے لگے ہیں سب سبزیافلاوردی اسی قیدے کی ہوئی ہے اور یہ وہ قاعدہ ہے جو پرانے پاک کی آیات کے اوپر سب سے زیادہ لاگو ہوتا ہے کوئی بھی آت کھول لیں اس وہاں پہ یہ قادہ لاگو ہوگا تو یہ قاعدہ کیا ہے عربی میں پہلے پڑھتے ہیں ہمارے کون سے بھائی جی ہمارے بزرگ جیسے جی قاعدہ نمبر چار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرے بزرگ آپ ہم کس قیدے کے بارے میں بات کر رہے تھے پھر یہ نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ ابھی تک میں گفتگو کر رہا تھا کس قیدے کے بارے میں تھے وہ تو کبھی کی ختم ہو چکی اس کے بعد ابھی تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی یہ چوتھے قیدے کے طلب سے ہو رہی تھی ابھی ہمیں پڑھنے والے تھے میں کہہ رہا تھا ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں میں کہہ رہا تھا اور کون تھا جو ہمارے ساتھ نہیں تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون سے اور بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے اچھا ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ نہیں تھے جیسے کئی خطیب حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سوئے میں ہاتھ کھڑا کر دیں سوئے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں چلیں چلیں میرے جی پڑھیے تفسیر تازہ نمبر چار تفسیری تازہ نمبر چار جی ہاں یوش مالو ضما یوش مالو جس نے عربی لکھنی ہے لکھ لے ورنہ جی اور مکی صاحب آپ آپ کا نام ہے مکی صاحب میں رکھوں گا اور تو باقی نام بول جاتے ہیں آپ اردو میں پڑھیے موبائل یہ میں ڈالیجیے جی ہاں دیکھیں یہ بھاپھی اب بھی بزرگوں کو نہیں مانتے میں نے کتنی دور سے دیکھ لیا ہے کہ آپ موبائل نکالے ہوئے ہیں اور بھی نکالا ہی تھا آپ نے پھر بھی ہماری کرامات کو لوگ نہیں مانتے چلے جی جائے گا اس کے کوئی دلیل جائے کلام اللہ کو اس کے زہر کے محمول کیا جائے گا جو اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا ذہنی طور پہ وہی اس کا مانا جائے گا حتیہ کہ کوئی اور دلیل آ جائے وہ آ کے بتایا کہ نہیں نہیں نہیں یہ مانا نہیں ہے انہیں <تصفح> ایس لے لی چار بھومی دس دن والی اس میں کہا گیا تھا کہ جو عورتیں جن کے تھانگ پھوت ہو گئے ہیں ان کی عزت کتنی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حمل والی ہے غیر حمل والی تو وہ دونوں کو شامل تھی لیکن جب دوسری ایسے نے بتا دیا اولاد ہماری تب ہمیں پتا چلا کہ نہیں نہیں حمل والی عورتوں کا حکم الگ ہے تو اگر وہ نہ ملتا تو ہم نے کہنا تھا کہ عورت چاہے حمل والی ہو چاہے حمل دوسری حمل نہ والی ہو اس کی عزت کتنی ہے چار مہینے لیکن دوسری دلیل نے آ کے بتا دیا نہیں ایسا نہیں ہے سمجھے میرے بھائی تو اس کا ذہنی معنیٰ کیا تھا پہلی عائد کا کہ وہ ہر عرض کو شامل ہے جس کا بھی ہم بہت ہو گیا ہے تو لیکن دوسری دلیل نے آ کے بتا دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو جب تک دوسری دلیل نہ ملے وہ جو لفظ رہے گا وہ سب کے لیے رہے گا تو کلام اللہ کو اس کے زہر پہ محمول کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے برخلاف کوئی دلیل مل جائے اب ہمارے پاس تو ایت ہے کوئی آ کے کہہ دے نہیں جناب یہ, یہ حکم عام جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ عام نہیں ہے یہ صرف پہلے مکہ کے لیے ہم کہیں گے دلیل لاؤ <تصح> یہ صرف امیروں کے لیے ہے غریبوں کے لیے نہیں ہے دلیل لاؤ ٹھیک ہے یا کوئی آ کے کہہ دے نہیں دی اس کے اندر ایک لفظ ہے اور مثلا جا اربو کا آیا تیرا رب نہیں نہیں اس میں ایک لفظ اندر کشیدہ کیا جا امرو رب کا رب نہیں آیا رب کا حکم آیا ایک لفظ ہے اس کے اندر دلیل کیا دلیل یا کسی نے کہہ دیا نہیں یہ لفظ جو آپ جس کو دلیل بنا رہے ہیں یہ تو زائد ہے یہ فالتو ہے اس کا کوئی منع نہیں ہے دلیل لاؤ تو کیونکہ ہمارے پاس اصول ہے ہمارے پاس ضابطہ ہے کیا کلام اللہ کو اس کے زہر پہ محمول کریں کیا حتہ آ اس کے خلاف دلیل مل جائے اگر دلیل کو آپ دیتے ہیں ہم مان لیں گے کہ یہ ایس اب عام نہیں رہی اب آئی مخصوص ہوگی ہے ہم مان لیں گے اس میں لفت خوشہ ہے ہم مان لیں گے باللہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے کہ لفت ظاہر رکھنی ممکن نہیں ہے لیکن دلی تو لاہو تو یہ ہے اس ایت کا مطلب اب ظاہر علماء کی اصطلاح میں جی میرے بھائی آپ آگے آگے اردو بھی آپ کی اچھی پڑھیے ذرا جی کیا نام ہے آپ کا بلا شہباز بھائی پڑھیے ہاں یعنی کہ یہ ظاہر کی تعریف ہونے لگی ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا نا اصطلاح کا مطلب پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک لفظ کے اوپر یعنی کہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ دوسرے لوگوں کے یہاں سے مطلب کچھ اور ہوتا ہوگا لیکن ان کے ہاں ایک الگ سے مطلب کی لفا ہوتا ہے جیسے سیارہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی سر کے زمانے میں کیا ہماری اصطلاح تھی سیارے والی آج, آ, ہمارے لوگوں کے آج کے زمانے میں لوگوں کی اصطلاح یہ ہے کہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں اور ان کے زمانے میں گاڑی اس میں شامل نہیں تو ایسے یہ کہنا چاہتے ہیں علماء کس کو زہر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کوئی آدمی شاید کسی اور چیز کس کو زہر کہتے ہیں لیکن علما جب بات کرتے ہیں زہر کی وہ کس کو کہتے ہیں زہر جی ہاں جو ذاتی طور پہ یہ جو ذاتی طور پہ راجے مارنے پر دلالت کرے हم. لیکن مرجو معنی کا احتمال موجود ہو ہاں جی دیکھیں جو ذاتی طور پہ راجے مانے پر, پر دلال کرے دیکھیں وہی اعتبار لینے آپ ولدین اس کا امین کیا تھا وہ ہر اس کو شامل ہے اور یہ اس کا ظہر مانا تھا لیکن یہ احتمال موجود تھا کہ کہیں خاص نہ ہو جائے ہوگی خاص خاص ہوگی ٹھیک ہے استعمال موجود تھا لیکن دلیل کے ساتھ ہوئی تو یہ ہے ظاہر وہ ہے جو اپنے معنی پہ گراہ کر رہا ہے ایک معنی دے رہا ہے خود دے رہا ہے کسی مدد اور جملے کی مدد کے بغیر لیکن یہ سوال رہتا ہے کہ کہیں خاص نہ ہو جائے ایک ہوتی ہے نص یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک نص بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کو پہلی نس کی میں بات نہیں کر جو تھا ناستا جی میں کہہ پہلے نس ہم بات کر تھے کہ پلاٹ کوئی بھی آئے تو کوئی بھی جیسے تو نص کہتے ہیں ہم یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے اب یہاں پہ نس وہ ہے جو زہر کے مقابلے میں دیکھیے کس کے مقابلے میں ازہر کے مقابلے میں اور المحبت کے مقابلے میں المحبل جس کی تعمیر کی گئی ہو جس کی تعمیل ہو چکی ہو تو ان کے مقابلے میں جو نف ہے یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اس لفظ کو جو اپنا معنی خود دے اور اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کسی اور چیز کا جیسے کہتے ہیں تل کا آشرا تم ملا یہ مکمل دس ہے دس روزے پاک نا دس بھی کہا اور کامیابی کہہ دیا اب اس میں کوئی اندیشہ نہیں کسی قسم کا کوئی تفصیل ہوگی کچھ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو وہ سال جو پہلے آج بتائی تھی اس میں اندیشہ تھا اور تفصیل ہوگی بعد میں لیکن یہ دین میں رہے کہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں تفصیل میں قواعد میں ظاہر اس سے مراد وہ ظاہر میں اس سے مراد دونوں ہیں وہ ظاہر جس میں اندیشہ رہتا ہے استعمال رہتا ہے اور وہ جس میں اس بات دونوں کو شامل ہے کیونکہ یہ لفظ ہے یہ معنی بھی فوری طور پر دین میں آتا ہے اور اس کا معنی بھی فوری طور پر دین میں آتا ہے ابھی آپ پڑھیں گے دیکھیے نوٹ نوٹ کون پڑھے گا اسلر صاحب جی اونچی بات ذرا اس فائدے میں ظاہر سے مراد وہ معنی ہے جو کسی قربانی لفظ سننے کے بعد سب سے پہلے اکل سلیم میں وارد ہوتا ہے سب سے پہلے اکل سلیم میں آتا ہے کس عقل کی بات کر رہے ہیں اکل سلیم میری اور آپ کی عقل کی بات نہیں ہوگی وہ عقل جو تندرست ٹھیک ہے خصوصاً اس زمانے کی عقل جو جس زمانے میں قرآن باغ میں حاضر ہوا اور آج بھی جو جن کا عقیدہ صحیح ہے عربی اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ جو لفظ سنتے ہیں تو فوری طور پہ جو ان کے دل میں معنی آتا ہے اس کو زہری مانا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر پڑھیے اس قاعدہ حائد, میں زہر سے مراد اس قائدے میں ظاہر سے مراد وہ معنی ہے جو کسی قربانی لفظ سننے کے بعد سب سے پہلے کے سلیم میں وارد ہوتا ہے علمائے اصول میں وہ نص ہو یا ظاہر ہاں یہ کہ جو اصول فقہ کے علماء اکرام ہیں فقہ کے اصول ہوتے ہیں نا کچھ فکے وہ جو علماء کرتے ہیں ظاہر وہ ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے یہ اولا ظاہر ہے اگر یہ ظاہر ہے نا تو یہ تو اور زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں احتمال ہے ہی نہیں اس میں پھر کے استعمال ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو اب احسن احسن یہاں کہہ دیں گے جو ہم زہر کہہ رہے ہیں اس میں خود زہر بھی داخل ہے اور نسب بھی داخل ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھائی نسل یہ ہم راد ہے نسل رادی وہ جو اپنا معنی خود دے اور اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کسی اور چیز کا اور زہر جو اپنا معنی خود دے لیکن یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی تخصیص نہ ہو جائے کچھ اور نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ اب یہ سمجھے دونوں کو ملا کے یہ وضاحت شاید میں نہ ہی کرتا ہے بہتر سمے خیال میں نقصان ہوتا ہے بس آپ یہ دیکھ رکھیں کہ یہاں ظاہر سے مراد کیا ہے کہ وہ مانا جو عقل سلیم میں سب سے پہلے آتا ہے کوئی لفظ قرآن لفظ پڑھ کے وہ ظہری معنی ہو گیا ظہری مانا وہ کیا ہے ظہری مانا بس عقیم اسلام کیا مطلب ہے اس کا اب اگر کوئی آ کے آپ سے کہے نہیں نماز کا مطلب یہ نہیں ہے نماز کا مطلب ورزش کرنا تو کیا آپ کی ذہنی مانا فوری طور پہ آیا تھا یہ مانا لانے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے پڑیں گے نہیں nee, اس ڈسٹری میں آتا ہے اس شہر نے کہا تھا اس نے یوں کیا تھا ہمارے ہندوستان میں کالم دین وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے بہت زور لگانا پڑے گا آپ کو جب عقیم الصلاح آپ نے کہا فوری طور پر قدر میں کیا آتے نماز مشہور نماز جو تو یہ ہوتا ہے ذہنی مانا تو یہ مراد ہے یہاں پہ چلیں آگے جناب قیدا کے درست ہونے پہ چند دلائل لیکن اس سے پہلے ہم کچھ لوگوں کی اصلاح کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے دلائل بعد میں پہلے اصلاح اس قیدے کے ذریعے ہم کن لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی ہم نے کی تھی نے پہلے قیدے میں اصلاح پہلے ان کی جو متاثر تقریر کرنے والے ہیں اور دوسرے نمبر پہ مفسرین جو حادثے تکلب کرتے ہیں اب اصلاح ہو رہی ہے کافی سارے لوگوں کی یہ جو ساتھ والا صفا پورا ہی آپ اس کے لیے وقف کر دیں اور میرے ساتھ چلیں گے معذر کے ساتھ مجھے یہ چیزیں لکڑی میں شامل کرنی چاہیے تھیں لیکن میں معذر چاہتا ہوں کہ آپ کو کہا ہوں یہ چیزیں شامل نہیں کر سکا نمبر ایک وہ فرقے جو قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرو وہ فرقے جو قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہونا کیا چاہیے کو میرے بھائی ہونا کیا چاہیے بھلا آپ آپ جی آپ ہی سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں وہ پیچھے سے بیٹھے ہیں جی آپ نہیں آپ آپ ہی آپ ہی آپ ہی ہاں جی آپ ہونا کیا چاہیے ہونا <laughs> یہ چاہیے کہ اپنے مذہب کو آپ قرآن کے مطابق بنائیں لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جو قرآن کو مذہب کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی مثالیں آگے آئیں گی تو اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے تو آئیے نمبر ایک اب پہلے ایک بڑا نمبر تھا ایک اب چھوٹے نمبر اس کے اندر آئیں گے وہ کون کون سے فرقے ہیں اس کو آپ علی با بنا لیں یا ون ٹو تھری بنا لیں جیسے بنا لیں آپ کی مرضی پہلے جو میں کہا تھا نا وہ فرقے جو قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی ہیڈ لائن ہے نمبر ون اب اس کے اندر نیچے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری آئیں گے ٹھیک ہے چلیے تو نمبر ایک کیا باتنی فرقے کیا باپنی فرقے کہہ لیں آپ فرقہ کہہ لیں دے دیں جیسا کہ آگے اس کے اس سے باتمی کون جیسا کہ فلاف سیفان فل سیفر آپ نہیں ہوتے سوفیا سوفی از رات سوفی فسکی سوفی کہیں آپ اچھا اور کرامتا ان میں سے کرامتا کو ویسے کم رہنے میں آپ کے لیے مشکل ہے باقی کامت کم کا جانتے ہیں فصفی ادرات کو آپ جانتے ہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کو آپ جانتے ہیں نہیں کامت والے نہیں ہوگا نہیں ہے یہ شیعوں کی بہت گندی قسم ہے بہت زیادہ جو آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آگے گئے ہوئے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت کو حضر لے گئے تھے توڑ کے حادضوں کو قتل کیا تھا اور 22 تیئیس سال وہ حضرت حضر حضر غائب رہا تھا وہاں سے ٹھیک <تصفح> ہے بعد میں جب لایا گیا تو ٹوٹا ہوا تھا پھر وہ چاندی داخل کر کے اس کو سیٹ کیا گیا ہاں <تصفح> جی, جی, جی, <تصفح> جی جی بالکل بالکل چلے جی ان کی مثال لیجیے جی یہ کیسے کرتے ہیں زہری زہریمان کو زہریمانے کے الٹ کیا ہوتا ہے تابیل طویل آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی طویلیں ان کو سن کے آپ حیران رہیں گے سنگیے یہ ہے ربلی والی والی وار کیا تجربہ اس کا ربی رب پھر بخش مجھے پریوار اور میرے والدین نہیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہم سے صوفی سوفی سے سنئے مجھے بخش دے اور ان کو بخش دے جن کا میں نتیجہ ہوں وہ کون ہے عقل عقل اور فطرت عقل اور کیا فطرت یہ کس کی تفسیر ہے صوفیوں میں سے کس کا نام لوں ابن ابن آبی ابن عدی کے نام سے دو آدمی دل میں رکھیے گا سن لیجیے ایک ہے ابن العبی یہ اچھے ہیں مفسر ہیں اور ایک ہے ابن عربی کس کی بات ہو رہی ہے یہ جو وحد الوجود کا قائل ہے کس کا قائل ہے وحد الوجود کا کہ ہر چیز میں اللہ کا وجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ فرون کی بھی بات کرتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اندر بھی اللہ ہی ہے الحمداری مندروں کی آپ مندروں میں جا کے آپ کی بات کرتے ہیں تو ہی ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں نوزاری اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ سوفیوں سے بات کریں گے نا آپ کہیں گے تم کو کیا پتا تم اس کے کلام کو سمجھے ہی نہیں ہو تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جی ہاں یہاں پہنچ سکتے جی ہاں نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے یہ اس کا کا کیا مطلب ہوا اقل اور فطرت چلیں آگے چلیے ایک مثالیں بہت تھی میں نے بس آپ کو ایک ایک لکھوا رہا ہوں آگے نمبر دو رافدی حضرات کون رافدی جانتے ہیں لکھنا رافدی حضرات جی ہاں ان کی سنیے اور ساتھ پکڑ کے بیٹھ جائیے ارمتا وكتبا اي جاء كذا لم لم تلن اتر الكتابا من قبل فتال عليهم ال لم نصيبا من الكتاب عفوا لم تال الذين نصيبا من الكتاب يثي نصيبا من الكتاب يؤمنون الم تارا کیا آپ نے دیکھا نہیں علم تارا کیا آپ نے دیکھا نہیں رکھ او تو رسیم کتاب جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے یہ کون ہو گئے اور صحیح لوگ ہو گئے وہ ایمان لاتے ہیں بل جی وقت آہوت جفٹ کے اوپر جِپٹ کیا ہے کون جانتا ہے آپ اس کا منع جادو کے اوپر ٹھیک ہے ایمان لاتے ہیں جادو کے اوپر و آہوت اور شیطان کے اوپر ٹھیک ہے بحودہ کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کا تجمہ ہے اب راستہ سے پوچھیں اس کا تجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ابو بکر اور عمر کے اوپر ٹھیک ہے یہ تفسیر ہو رہی ہے قرآن پاک کی اچھے آگے اور اچھا وہ رافدہ کے بارے معروف ہے کیا کریں گے قرآن پاک میں جہاں کہیں ایسی آیت آئے گی جس میں اچھی بات کہیں جا رہی ہوگی تو وہ کر دیں گے جناب علی کے اوپر حسن حسین کے اوپر جناب فاطمہ کے اوپر اور اپنے بارہ اناموں کے اوپر اور جہاں کہیں بری بات آ رہی ہوگی اس صابام کے اوپر فٹ کریں گے خصوصاً ابو بکر و عمر کے اوپر اور اگر عورتوں والی آیت ہوگی جناب ایشا کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ کون چاہیے دوسری سرکوں کی دیکھیے تو لمال سے لے جائیے مہاراج البحرینی اس نے جاری کر دی ہیں کس نے اللہ تعالیٰ نے البحرینی دو سمندر دو دریا یہ سفیا میں ملتے ہیں کون ہیں دو سمندر اریل فاتمہ علی فاطمہ یہ تفسیر ہو رہی ہے آپ کیا آگے سنگے بے نہما برتا ان آپ دیکھتے ہیں برسکون ہے آپ سے پتا چلے گا فرمائے بے نہما ان کے درمیان میں اللہ تب تو بیان کر رہے ہیں دو سمندر ہیں مثلا ایک میٹھے پانی والا ایک کڑوے پانی والا اور ان کے درمیان رکاوٹ ہے لا جب وہ اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے آگے نہیں بڑھتے اللہ تعالیٰ گیان کر رہے ہیں اپنی قدرت جان کر رہے ہیں آپ دیکھتے سمندر میں ایسے ہے آپ دنیا بتا رہی ہے یعنی کہ بالکل جڑے ہوئے ہیں پانی اور ادھر کودر نہیں جاتا ادھر کودر نہیں جاتا کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے اور ان خبیزوں سے پوچھیے وہ کہتے ہیں دو جاری کیے علی فاطمہ وہ میں جب ملتے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے وہ نہیں بڑھتے رکاوٹ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آگے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایسے فبی یہ آ رہا ہے اور اس کے بعد آتا ہے یا سمجھو مل ہمارا یا سب ان دونوں سے ایک دونوں سمود سے کیا نکلتا ہے لو موتی بڑے والمرجان اور چھوٹے موتی بڑے موتی اور چھوٹے موتی حسن حسین تو یہ کہنا جب آپ کے پاس ہوگا میرے بھائی تب آپ ایسی تفاصر کو سمجھ سکیں گے اور ان کی سرا کچھ نہ کچھ آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے چلے جی یہ تو ہوگا یہ تیسرے نمبر پہ لکھیے جہمی حضرات جہمی آپ اردو میں کیا کہوں اردو میں لکھنا کو میں کیا کہوں کہ جی ہم کیا رکھے کہانی کیا کہیں گے کیا کہیں جامع جامعہ فرقہ جامعہ ٹھیک ہے نہیں یہ ہے یہ یہ بارے میں کیا جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں گی وہ اس کی تعبیر کریں گے اس کا ذہلی معنیٰ تبدیل کر دیں گے تو کہتے ہیں صفات کا ذہنی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت میں کام کر رہے ہیں کیا بول رہا ہوں یعنی <متحد> کہ اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام <mastiffs> کرے اللہ تعالیٰ سنے یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ یعنی کہ قبر پرست راج جو ہے ہاں اپنی طرف سے نبی <متحد> صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے بلند کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور کل <متحد> کیا <متحد> رہے ہیں شرک اور ایسے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی سفار کے چونکہ منکر ہیں تو آپ ان کی ایک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیے وکل کیا مانا اس کا اللہ موسیقی. اللہ نے موسل سے بات کی وک اللہ نہیں بات اللہ نے مصلام سے کلام کی تکلیم اللہ پھر لے کے آئے ہیں جملے کو تک پتا چلے واقعی کلام کی یہ مستر ہے اسی کی تاکیل ہے پہلے جانتا تھا اللہ نے اتنا کافی تھا اللہ نے موسا سے گفتگو کی لیکن اللہ تعالی نے اس کی تاکیب کی ہے تاکہ یقین ہو جائے جس طرح جس کو شک ہے اللہ علیہ مسا سے گفتگو کی گفتگو کرنا جسے گفتگو کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی کلامہ کیا من ہوتا ہے زخمی کرنا اللہ نے علی موسا علیہ السلام کو زخمی کر دیا کس سے حکمت دے کے علوم دے کے اللہ تعالی تعالیٰ علیہ السلام کو زخمی کر دیا اللہ نے علی مص علیہ السلام کو زخمی کر دیا کس سے مارفت دے کے علم دے کے اور حکمت کی دے کے مسا علیہ علی السلام کو زخمی کر دیا اچھا جی آگے لکھیے نمبر چار نہیں نمبر چار نمبر چار نمبر چار ہے سرکار یہ مرجیا یہ کون ہے है کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جنتی جنتی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ جنتی جنتی ہیں تو مسئلہ نہیں کلمہ آپ نے پڑا ہوا ہے یہ گناہ وغیرہ جو ہیں یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے آپ جنت میں ہی جائیں گے جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب ان سے آپ پوچھیں کہ وہ ساری ایسے جن میں آتا ہے وہ جہنم میں جائے گا وہ جس مومن نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں اس سے بس مقصد صرف لوگوں کو ڈرانا آزاد ہے بس یعنی کہ یہ نہیں ہے کلا جنم میں واقع بھیج دیں گے جس نے بھی کلم پڑھ لیا وہ پکا جنتی ہے جھرن میں نہیں جائے گا صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جھرنم میں جائے گا ہی نہیں تو یہ ایسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف گرانے کے لیے ہیں ان کی تعبیر کرتے ہیں چلیں جی آگے نمبر پانچ فلاسفہ ایک تو خلاسفہ اوپر آئے تھے نا کوئی بھی ایت آپ ایسی لے لیں سب ایسی سب ایتوں کو تعبیر کرتے ہیں نا ایک ایت نہیں ہے سل میں سب ایسے مسال مجھے لکھوانی چاہیے تھی آپ وہ قتل برگی ایت لکھ سکتے ہیں ویسے چلیے نمبر پانچ فلاسفہ حضرات وہ باطنی کچھ فلاسفہ بہت آگے نکلے ہوئے ہیں ان کو بات میں شمار کیا گیا ہے کچھ اس حساب میں یہاں لکھ رہے ہیں آیا بھائی ہاں وہ تو پہلے اپنے پاس میں کیسے دکھا ہوا ہے اپنے پاس میں آپ دیکھ لیں بھائی دیکھیے وہ آتے ہیں جن میں آیا ہے جس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں جائے گا جس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں جائے گا آیاتے بھائی سب ایتے صحیح نہیں نمبر پانچ فلاسما جس کا یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا چلے گا اس سے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا اور ان لوگوں کا یہ کہاں آج بات ہو رہی تھی ہم اکیلے بیٹھے جب آپ کے سامنے کرنی چاہیے کہ جن کو ہمیں ہیرو بنا رکھا ہے وہ زیرو ہے یہ ابن سینا وغیرہ جن کے اوپر عالمی اسلام فخر کرتا ہے ہمارے بہت بڑے یہ سائنسدان ہیں ہمارے انہوں نے نام روشن کیا ہے اور ہم یورپ والوں کے سامنے سر اٹھا کے جا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیے تھے یہ فلسفی اضرات جو ہیں قرآن پاک کے ساتھ ان کا بہت برا سلوک کہنا ٹھیک ہے تو جہاں کہیں وہ ایتیں آتی ہیں جن کے آخرت سے تعلق ہے ان کی تعبیر کرتے ہیں اس بات کے قائل نہیں ہے اٹھایا جائے گا اس کی یہ کائل نہیں ہے آخرت کی چیزوں کے منکر ہیں تو کیا کہیں گے مثلا یہ لکھ لیجیے آپ اب یہ ایس دیکھیں کیا اس قدر جنت وہاں کیا ہوگی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نئے گلتی ہوں گی کہتے ہیں کوئی نیرے شہرے نہیں کوئی جنت جنت نہیں مراد ہے کہ سعادت ملے گی لذت ملے گی کیا ملے گی سعادت اور لذت مراد ہے اس سے بڑے بڑے فلاسفہ آپ کے ان کیا ہی ہیں جن کے اوپر آدمی اسلام پکڑ کرتا ہے نا بڑے بڑے جو ہیں یہ ایسے ہی میں یہ مستقل فلسفہ کے نام پہ آئے ہیں اس میں تو صوفی بھی آ تھے وہ باطنی کے نام کے نیچے پھر وہ سارے آ تھے اچھا جی اور ان کی طویلوں کا بڑی فیلڈ کیا ہے ان کی وہ آئے تھے ان کا تعلق آخرت سے ہے وہاں یہ طویلیں کرتے ہیں جو آس کی وہ بڑی فیلڈ کہتے ہیں کہ بس बस کے के लिए تاکہ ताकि کی की اسی لیے ہیں تاکہ لوگ عمل کریں وغیرہ اور یعنی کہ دردیں آگ سے آگ ہے نہیں کوئی آگ نہیں کوئی कोई نہیں اور और کسی خوش ہو نماز پڑے تاکہ کبھیوں کی بات مانتے رہے ٹھیک ہے نا اسی باتیں بات مانتے رہے کوئی ایسا کوئی چکر چکر نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے اب وہ جو سب سے پہلے آپ کو لکھایا نمبر ایک ہیڈ لائن اس کو چاہے آپ علیف بنا لیں اور آپ پھر جو اب آنے لگا اس کو با بنا لیں وہ حساب سے اوپر نہیں کہا تھا وہ پھر جو قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نمبر ایک ہے یا اس کو علیف بنا لیں آپ ابھی جو ہے ابھی جو آنے اس کو با بنا لیں وہ مفسر حضرات دیکھیے وہ مفسر حضرات جو زہری معنی سے اراد کرتے ہیں لیکن مذہب کی خاطر نہیں ویسے کئی دفعہ ذہنی معنی سے راج کر لیتے ہیں لیکن مذہب کی خاطر نہیں ان کے پیچھے مذہب نہیں ہوتا ویسے کئی دفعہ ظہری معنی سے, سے راز کر لیتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے پاس ایپ ہے یہ دیکھیے کیا بن رہا ہے تین کا جی انجیر کی قسم اور کتنی ابن زید ہے ایک عبد الحمان زید السلم ابن جید آپ لکھ لیں وہ کہتے ہیں تین سے مراد ہے مسجد الدمش دمش کی مسجد اور زیتون سے مراد ہے مسجد بیت المقدس شوکانی نے اس کے اوپر تنقید کی کافی ساری شوکانی کے نام سے آپ نے سنا ہو انہوں نے کافی تنقید کی ہیں میں حیران ہوں اس استفاسی کے اوپر یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے جا کے وہ ہے جس کو روایت میار کرایہ نا وہ سنے والی آدم و شرام جب دیکھا اٹھا کے کلما دکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ منگر اس کا باپ صحیح ہے اس کا باپ وہ ٹھیک ہے اس کو تو یہ سب کچھ وہ بھی ہے میرے پاس میں لکھا ہوا ہے لکھیے وہ وہ بہت بڑے مبثر ہیں ان کا نام میں لینا نہیں چاہتا آپ بتائیے واقعی انہوں نے کہا ہے یہ قول منسوخ کر دیا قتادا کا نام آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں تین سے مراد ہے وہ پہاڑ جو دمشق میں ہے اور زیتون سے مراد ہے وہ پہاڑ جو بیت المقدس میں ہے پہلے نے کہا مسجد جو دمشق میں ہے ابن زید نے اور ان کے مسجد جو دمشق میں ہے اور مسجد جو فلسطین بیت المقدس میں ہے اور قطع نے کہا نہیں وہ پہاڑ جو دمشق میں ہے اور وہ پہاڑ جو بیت مقدس میں ہے ہم سمجھے کہ نہیں سمجھے جی جی تو سب کے اوپر چکانے کافی تنقید کی ہے غلط کی ہے اور یہ امام قبری نے اقبال نقل کیے ہیں دونوں دونوں اقبال جو بتائے ہیں امام کبری نقل کیے میں یہ نہیں کہ قبول کیے ہیں مطلب یعنی کہ موت کتاب میں موجود ہیں نقل ویے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے قبول کیا میں یہ بتا دوں پھر لیکن حوالہ بتا رہا ہوں کتنا موت پر ہے آب آب جی چلیے اب آپ لکھنے جیم حریف باپ نے کہا تھا نا آپ بنانے بھی بڑی ہیڈ لائن ہے وہ اس قید میں ان لوگوں کی بھی اصلاح ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ زہر قرآن کے پیچھے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے جی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا صحیح ہے تفصیل میں موجود ہے نہیں, میں نہیں okay. یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا جی اچھا آپ کیا میں کہنا چاہتے ہیں کون صحیح ہے ان کے کیا بنا چاہتے ہیں نہیں بھائی تین کا منا کیا ہے جی جہاں مرضی پیدا ہو اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ مسجد کی کیا سم تو نہیں کہا تھا اللہ نے تین کو تین کہا ہے بھائی یہ تو ذہن میرے خلاف ہے جو یہ مسجد مرادینہ تین سے پہاڑ بھی غلط ہے پہاڑ بالکل کہتے ہیں میرے بھائی چاہے وہ علاقہ ہے میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں بڑا ہوا جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں جیر ہوتی ہے اس علاقے میں زیتون ہوتا ہے میں جانتا ہوں یہ لیکن نہیں اللہ تعالی کی یہ نہیں بولا ایسے تعمیر کے بعد کھلے تو تمیر بعد میں کھلے گا پھر جی جی چلے جی جین دیکھے نا آپ نے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ زہر قرآن کے پیچھے لگیں گے تو آپ گمرہ ہو جائیں گے آپ کیا ہو جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں جو مرضی آپ دیکھ رہے لفظ کہ زہر قرآن قرآن کے زہر ایمانے کے پیچھے لگیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے انہوں نے صاف اصول یہ بیان کر دیا باقی لوگ تو تھے انہوں نے تو ایک دو ایسے ہی ہمیں دیئے نا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ قرآن کے زہر ایمانے کے پیچھے لگیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور جیسے وہ کرفیو کا قول خطرناک تھا نا ایسے ہی یہ ہے اس کے نام ہے احمد اساوی دیکھیے احمد اساوی یہ مالکی ہے مصری ہے اس کی تفسیر بھی ہے میں نے عام آدمی نہیں ہے جنارائن کی تفسیر اس نے شرح وغیرہ کی ہے اچھا جی یہ لکھتا ہے اب دیکھیے اس کا جملہ دھیان سے مذاہب اربا کے علاوہ مذاہب اربا کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے یہ ساوی کا کال لکھیے لکھنے والا یہ, یہ نہیں چھوڑنا یہ احمد ساوی احمد مذاہب اربا کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے چاہے وہ صحابہ چاہے وہ صحابہ کرام چاہے وہ صحابہ کرام کے قول صحیح, اور صحیح حدیث اور قرآن کی عید کے مطابق ہو صحابہ کرام کے قول صحیح حدیث اور قرآن کی عید کے مطابق ہو لکھے لکھیے ابھی اس کا کال جاری ہے مذاہب اربا سے باہر نکلنے والا چار مذہبوں سے مذاہب اربا سے چار مذہب جو ہے ہم بنے آپ چار مذہبوں سے باہر نکلنے والا گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے باہر نکلنے والا خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے اور اس کا جو اصلی جملہ جو میں لکھوانا چاہتا ہوں وہ ابھی آ رہا ہے ہاں یہ کیونکہ کہتا ہے کیونکہ کتاب و سنت کے زہری معنی کو لینا اصول کفر میں سے ہے کیونکہ کتاب و سنت کے زہری معنی کو لے لینا یہ کفر کی بنیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زہری ماننا لگے ہر جگہ طویلیں کیجیے حکیم اصلاح آئے کہ نواز کا معنی وردش کرنا زکات آئے تو جسم کی صفائی کرنی ہر جگہ طویلے کرتے رہو کیونکہ ظہری مانا تو چولہے کو پھر میں سے ہو گیا ایسی چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہو ان قواعد کی اہمیت کا اور آپ علم حاصل کریں آپ کو پتا چلے کہ کیا خیر گھبراہیاں ہیں دنیا میں ہی یہی باتیں تو آناب بھی کہتے ہیں ہاں جیسے آخرواد نہیں بولتے ہیں اب اور یہ کیا ہے یہ آپ کو بتا دوں گی ہے یہ باغ ہے یا کسی نے بھی دکھا لگے یہ باقی ہے سر میں بھائی یہ ہو گیا اب یہ قادہ جو ہم نے بیان کیا ہے اب اس سے آپ کو اس قاعدے کی اہمیت کا زیادہ ہوگا پڑھیے کریم بھائی اردو میں کیا قاعدہ تھا ہمارا یہ ابھی جو کلام اللہ کو قاعدہ قاعدہ کلام اللہ کو اس کے زہر پہ محمول کیا جائے گا محمول کیا جائے گا تاکہ اس کے مرتبہ کوئی دلیل مل جائے یہ قیدا ہمارا اب یہ قیدا ہمارا جو ہم نے بنایا ہے یہ اللہ کے سونے تو نہیں بیان کیا نا ہم نے تو بیٹھے بیٹھے بنا لیا نا تو اس کی کیا دلیل ہے کدھر سے ہم لے ہیں یہ قیدا آئیے قیدا کے درست ہونے پہ چند دلائل صفحے کے درمیان میں ہے نا قیدا کے درست ہونے پہ چند دلائل پہلی دلیل ہم بھی چھوٹے بھیا پہلی دلیل بڑھیے بس بیٹھ جائیں سے ہاد کیا ہے یہ قرآن بیان کیا ہے بیان ہے وضاحت ہے ٹھیک ہے نا کن کے لیے لوگوں کے لیے اس میں سارے لوگ آ نا یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا عام لوگ کرزنا نہ پڑیں گمراہ ہو جائیں گے صرف یہ اولم بڑے بڑے لوگوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا لوگوں کے لیے یہ نہیں کیا بڑے بڑے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا خاد یہ وہ شاہ اسماعیل شہید الرحم صفیۃ الرحمٰن بات لکھی یاد آ گئی وہ کسی چیز پہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے وغیرہ سے روکنا عام آدمی کو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی سے کسی آدمی سے کہا جائے کہ فلاں حکیم بہت اچھا حکیم ہے بہت بڑا حکیم ہے اس کے پاس جاؤ تمہارا علاج ہو جائے گا وہ کہ نا اس حکیم کے پاس جانا تو اچھے اچھے لوگوں کا کام ہے میں کیسے جاؤں میں تو بہت بیمار آدمی ہوں میں کیوں جاؤں یہ تو ایسے ہی ہے یہ عام آدمی کو قرآن کی زیادہ ضرورت ہے اور یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں تفسیر نہ پڑھنا پورا ہو جاؤ گی اور حقیقت میں وہ صحیح کہتے ہیں پھر تیجا بند چرسما بند یوراج بند یہ سارے وہ جو فنڈ ہوتا ہے سارا بند رہتا ہے ان کے لیے آسکمرائی بھی نا تو برہر ہدا بیان یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے بیان ہے ودا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے ہدایت اللہ, اللہ کہہ رہے ہدایت ہے یہ کون سی ہدایت ہے کہ جس میں جناب اقیم السلام نماز سے مراد ورزش ہے یہ کون سی ہدایت ہے ابھی یعنی کہ ہم تو جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز, نماز ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے نماز عمر ورزش کے لیے ایک مثال ہے اب یہ پھر ہدایت نہ ہوا اتنا پر تو خود ہی تمہرا کر رہا ہے یہ تو یعنی کہ لفظ اور بولتا ہے مانا اور مراد لیتا ہے یہ کون سا ہدایت ہوئی رعد بلّہ چلیے وہی تحلیل مستقین کے لیے پرہیز کاروں کے لیے آگے بڑھیے دوسری دوسری چھوٹے میاں پڑھیے ہاں جی پڑھیے پڑھیے جلدی کریں جلدی کرے کریں. اور ہم نے نازل کی ہے علی کیا آپ کے اوپر کتاب کتاب میرے ساتھ ہے آپ لوگ لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے کتاب کتاب سے ہمارا کون سی کتاب ہے طبیان ہر چیز کے لیے اس میں وضاحت ہے بیان ہے وہ ہدا اور یہ ہدایت ہے وہ رحمت اور ہے وہ بسر اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کیسی خوشخبری ہوگی آپ کے لیے یہ قرآن پاک جس پران پاک میں لفظ بولا اور جاتا ہے معنی مراد اور لیا جاتا ہے یہ کیسے ہدایت ہے کیسے خوشخبری ہے یہ خوشخبری نہ ہوئی تو سرکل پر کیا بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اگر لفظ اور بولا جاتا ہے مراد اس کے الٹ مانا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی ہدایت نہ ملی نا جب اللہ تعالیٰ کہنا ہے ہدایت تو ہمارا ایمان ہے یہ ہدایت ہے اور ہدایت کا ہی ہوگی کہ جو لفظ بولا گیا ہے وہی وہ معنی مراد لیا گیا ہو یہ کہ لفظ اور بولا جائے مانا اور بولا جو بیل بول کے مراد قبر ہو پاک ہدایت ہوا پھر نہیں ہدایت نہ ہوا پھر ہاں یہ ہم مانیں گے جب کہیں جب بیان کر کے جائے تو میں لوگ جو مرضی ملازمین میں جب جبیر بولوں گا تم رات خبر ہوگی چلو پھر بھی ٹھیک ہے چلو دوسری یاد میں رات آ گئی لیکن ایسے نہیں دوسری دلیل پڑھیے آپ آپ پڑھیے دوسری دلیل ہاں کیا تھا وسیم بھائی سرنا اور بتاتے کہ یس سرنا ہم نے آسان بنایا ہے قرآن, قرآن کو لذکر ذکر نصیحت کے لیے پہل میں کیا ہے کونسی حاصل کرنے والا اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آسان بنایا ہے اب یہاں بھی ابن قیم کی بڑی شاندار گفتو ہے وہ کہتے ہیں یہ کون سا قرآن پاک آسان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل یعح کہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے قدرت ہے نعمت ہے یہ کیسی آسانی ہے یہ تو بہت مشکل ہے قرآن باغ میں تو کہ ہاتھ کا بورڈ کے مراد کو چھوڑ لیا جاتا ہے کرسی بورڈ کے بھید مراد کے کرسی مراد لیا جاتا ہے یہ کون سی آسانی ہے قرآن باغ میں اگر ان لوگوں کی باتیں مان لی جائیں کہ ضہری مانا نہیں قرآن کا مراد ہے دوسرے مانے مراد ہے دور کے مانے وہ مراد ہیں تو یہ اور, اور کوئی وضاحت بھی جاری نہیں کی گئی ایک تو یہ ہے کہ وضاحت آئی تو دوسری ہے تو جیسے کی تھی نا تھی نا وضاحت بھی نہیں ہے پھر بھی جناب زیر مطلب مراد نہیں ہے بلواری گئی ایسے مراد کیا تھی عقل اور اور ابھی تو ایک اور رات میں آپ کو نہیں بتائی وہ آتا ہے نور علیہ السلام سورہ نور میں ان نہ کیا ان قدر ہوں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دے گا ایسے اضاف نہیں دے گا یوزل ہو عباد آ تو تیرے بندوں کو کیا کر دیں گے گمراہ کر دیں گے ابن عربی جنہیں پہ لکھتا ہے گمراہ کر دیں گے خیر کی طرف کا گمراہی سے مراد بھی خیر ہو گیا یہ صوفیوں کی جن صوفیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ پاکو ہند میں لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کرنے میں کردار ادا کیا ہے ان کی کتابیں ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکو ہند سے صرف ختم نہیں ہو سکا کیونکہ یہ جڑ ہے سرکاری ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے میں سب کی باسی کر اکثر ایسے ہی پاک کی کی پتر. ان کی پڑھیں گے تو ایسے چیزیں نہیں گی آپ کو. تو برحال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اور موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کا وہ جسم جو ہے تابل کے فادی جب چھوٹے تھے جب پیدا ہو تھے خطرہ تھا قتل کر دیتے تاکہ وہ پھر کے اٹھا لے گا اپنے محال میں لے جائے گا اور فرمایا وی تو سنا آ رہا آئے تاکہ موسا کی پر میری آنکھوں کے سامنے ہو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے مراد نہیں ہے یہ آنکھ مراد, مراد کا جاتا ہے مراد آنکھ نہیں ہے یہ دیکھیے لفظ ہاں کا جواب نہیں ہے مطلب نہیں ہے یہ کیا ہے بھائی یہ تو آسان نہ ہوا پھر تیسری دلیل جی رسول اللہ بھائی تیسری دلیل, دلیل کا لت القم کا آپ کو قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے آپ کو قرآن پاک سکھایا جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو کس کی طرف سے مل لد الحکیم نالیم اس اللہ کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے اور علم والا ہے یہ کون سی حکمت ہے جس میں آنکھ سے مراد ہے کہ آنکھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد ہے کہ ہاتھ نہیں ہے یہ کون سی حکمت ہے یہ کون سا علم ہے نا استفر اللہ یعنی کہ یہ سب آئٹیں بتا رہی ہیں نئی قرآن اپنے ذہنی معنی کے اوپر ہے جو لفظ ہے اس کا جو معنی بنتا ہے وہی ہے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں یہاں کوئی دلیل ہو تو الگ بات ہے ویسے بھی میرے بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا معنی یہ ہے اور طویل کرتے ہیں تو آپ اس عید کا مطلب یہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یعنی کہ اللہ نے یہ لفظ بول کے یہ معنی مراد لیا ہے جب آپ تفصیل کرتے ہیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ لفظ بول کے یہ معنی مراد لیا ہے یہ تو آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو مطلب گا رہے ہیں آپ تو آگے چلیے چوتھی دلی اجماع امت یہ کون سا ہے پڑھیں گے جی پیچھے آپ جی آپ جی آبھی آبھی اونچی بات پڑی گاڑی اچھا بس میں نے لکھا اتنا ہے ٹھیک ہے چلو آگے میں زبان ہی جان کر دیتا ہوں میرے نے میں اپنے پاس عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس میں بہرحال ایک امام ہے کشہری کشہری انہوں نے تفسیر قرطبی میں ان کا قول موجود ہے ان کا قول تفسیر تفصیل میں موجود ہے کہ امت کا بہت پہلے اتفاق ہو چکا ہے اس بات پہ کہ قرآن کے ذہنی معنی ہی لیے جائیں گے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ امت کا بہت پہلے اتفاق ہو چکا ہے کہ قرآن کے ذہنی معنی لیے جائیں گے ذہنی معنی جو اس کا بنتا ہے وہی وہ لیا جائے گا یہ اتفاق بتانا چاہ رہا تھا پانچویں دلیل پانچویں دلیل جی یہ اب یہ پانچویں درین یہ مان لیا جائے کہ کوئی کئی پرانی نصوص اپنے ظاہر پہ نہیں ہے اور یہ بات اللہ جلد نے کسی اور جگہ سے واضح نہیں کی تو اس سے اللہ کی ذات پہ ماں باپا حرف لازم آئے گا یعنی کہ اللہ کے ہوگا نعوذ باللہ یعنی کہ اللہ نے لفظ بولے ہیں من اور لگایا ہے کوئی وضاح بھی جاری نہیں کی اس کا مطلب باللہ اللہ اللہ تعالیٰ کیملی نہیں استفل اسلحیل ٹھیک ہے شاید پڑھیں گے جی آپ لکھے پڑھیے محسوس کی سے مراد آپ لے لیں آیات آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بات یہاں تک آپ کے لیے آسانی ہو جائے کیونکہ آپ میں نے نفل لکھا تھا تو آپ کے ذہن تھوڑے سے اپنے اس بارے میں پریشان ہو ہیں تو محسوس کیجیے گا آپ آیات لکھ سکتے ہیں جی پرانی آیا کے علاوہ کسی دوسرے بہت سی شرابیاں لازم آئیں گی دیکھیں آپ چند امیلیں کر رہے ہیں اپنے مذہب کی خاطر دوسرے مذہب والے اپنے لیے کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے, لیے کریں گے. قرآن پاک بری بھی نہیں رہے گا ہر آدمی کہے گا نہیں کہ نہیں اس کی طویل ہے اس کا وہ ہے اس کا یہ ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ دیکھیے کیا کچھ چہرے پیچھے آئے پچھلے آئے کچھ چہرے کیا متروترو تازہ ہوں گے وہ اپنے علاق کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کچھ چہرے طرح تازہ ہوں گے قیامت کے روز ان کے مومنوں کے وہ اپنے رب کی طرف نہ درا اس سے پتا چلا کہ کیا مت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اب وہ تو اللہ تو یہ بات نہیں مانتے وہ تو اللہ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا ممکن ہے اب انہوں نے شاید کو کیا کیا اس سے مراد یہ ہے آپ نے رب کے ثواب کے جو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھ رہے ہو اچھا ابھی اگر یہ ابو الحسن ایک امام گزرے ہیں انہوں نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے اگر یہ دراز کھولنا ہے تو کھول دو جس کے اوپر بھی کوئی مسئلہ بنے گا جس مندر بالے کو وہ بھی کوئی ایسا لفت نکال لیں گے درمیان میں کہیں گے نہیں اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو اس اتحاد کی بنیاد پہ دیکھیں گے افسان کیا مطلب ہے نگاہیں اللہ تعالی کا یہ احاطہ نہیں کر سکتی پہلی بات ہے یہاں مرادہ احاطہ نہیں کر سکتی اور اگر اسے دیکھنا مراد ہے تو دنیا میں مراد ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کو نگاہ نہیں دے سکتی اور اس سے ہے آست میں دیکھیں گی وہاں آسرت کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ابن سے نہیں کہا اگر اسے تبھی تم کرو گے ہم بھی درد کر لیتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے کہ نگاہیں اللہ تعالی کے احاطہ نہیں کر سکتی ہم کہیں گے نہیں نگاہیں جو ہیں اللہ کی کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہم بھی خود نکالنے کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور ہم یہاں پہ کوئی اسی طرح نکال کے کہہ دیں گے کہ نگاہیں نکال لو کہ نگاہیں جو اللہ نے ثواب دینا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کون نہیں کر سکتا یہ کام کس کو نہیں کرنا آتا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا تقدس اللہ سے ڈرو اللہ کا کرام انسانوں کا کلام نہیں ہے جیسے مردی کھیلتے رہو اس کے ساتھ آگے انسان کر لوں یا <coughs> ہاں یہ انہیں وہی چاہ رہا تھا جس کو آپ چھوڑ کے گئے تھے ہاں یہ بھی تعبیر ہے مجھے پتا یہ بھی تعبیر موجود ہے کہنے کا مطلب یہ کوئی بھی تعبیر ہو یہی تعبیر ہے یہ جو بتائی ہے بالکل یہ بھی آتی ہے آپ نے کا انتظار کر رہے ہوں گے دیکھ نہیں رہے ہوں گے دیکھنا ممکن نہیں ہے بس انتظار کر رہے ہوں گے پر ان کس کام کے انتظار کر رہے ہوں گے انتظار تو یہی ہوتا ہے کہ آئے گا بھائی دے گا کہ کچھ ہمیں اجر و انشاء انشاءاللہ نہیں یہ موتظری تھے پہلے پہلے موتری تھے موترا میں رہے ہیں تو آخری جن ان کا کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہیں آخر میں ان کا بیتا ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہے شروع ان کے ان کی زندگی کے تین مرحلے ہیں موتزرا والا زمانہ پھر اشر رہے اور پھر بعد میں یہ سلفی ہو گئے لیکن اشاعرہ جو ہیں وہ ابھی تک اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں ان کی طرف یہ اصل ہے اشاعرہ جو لوگ ہیں یہ وہ اپنے آپ کو منسوخ ان کی طرف کرتے ہیں ابو حصہ اشری کی طرف جو ان کی زندگی کا دوسرا مرلہ دوسرے مسلے میں ان کی زندگی ان کے تین طرح کے عقیدے رہے ہیں پہلے موتری رہے ہیں پھر ان سے نکلے ان کے اوپر رد کیا ان کے خلاف لکھا پھر اشری ہو کچھ بہتر ہو گئے پھر آخر میں جا کے بالکل ٹھیک ہوگا انڈیا کا جو دیوبند ہے اور جو ہیں جی ہاں ابواری کا جو دوسرا عقیدہ ہے جی ہاں جی ہاں اسی کے اوپر ہم نے بتایا باتور عقیدے کے اوپر اور کے عقیدے جی جی جی چلیں گے اچھا یہ تطبیقی مثالیں لے لیں جی چند تطبیقی مثالیں چند لے لیں پہلی مثال آپ پڑھیں ماشاءاللہ مسکراتا چہرہ جی پڑھیے آیت پڑھیے آئے نہیں نہیں سر یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہم کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہیں بھائی آپ ایسے آپ کیا سمجھے ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ وہ دیکھیں وہ متن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر چلیے بڑی ہے آپ بات نہ کریں پلیز آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ نہ بات کریں پڑھیے دوسری آیت پڑھیے پڑھیے دوسری آیت بھی، ساتھ ساتھی لکھی ہے کھلتی امرکل جبرا سنیے اور اس نے قسم دی کس نے इन्दी شیطان ابلیس نے ہما ان دونوں کو کن کو کیا کہا انی رقم عالم نافین بے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں قسم دے کر کہا یہ قسم کیسے دی ہوگی ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی آپ تو ذہنی مانا لے رہے ہیں ہمارے پاس تعویر ہے ابریز کیسے داخل ہو سکتا جنت میں آپ نے جنت میں تو وہ کہا کیسے کون کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے آپ اپنی یعنی کہ آپ ویسے ہیں اصل کے اوپر آپ کو کسی سے پالا نہیں پڑا آپ کسی سے پالا پڑا ہوتا تو آپ کو سمجھاتا کہ تویل کرو یہاں بھی یہی صحیح ہے جو میں آپ بتا رہے ہیں وہ ہوا اس میں قسمیں دی ان کو قسمیں کیسے دی ہوں گی بس وسمے کسمیں تو نہیں ہوتی نا آج اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے بدکاری کا تو کیا آپ یہ تو کہیں گے بس وسا ڈالا ہے اشترانہ مجھے یہ نہیں کہیں گے مجھے آ قسمیں کسمیں دیجیے اس نے ٹھیک <laughs> ہے قسم تو وہاں ہی ہوگی کہ ہاں آمنا سامنا ہوا ہے بات چیت باقاعدہ ہوئی ہے تو اس میں اب دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آمنا سامنا ہوا اور دوسری رائے نہیں آمنا سامنا نہیں ہوا اب ذہنی معنی کیا ہے کہ آمنا سامنا ہوا اور اس قیدی کے ممتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ذہر پہ معمول کیا جائے گا یہی صحیح ہے کہ آمنا سامنا ہوا چلے اباس ما اور ناطین میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اگلی ہے شیطان نے ان کی طرف لیکن آگے کیا ہے کالا یہ بس وسا نہیں ہے یہ زبان سے کرنا پڑتا ہے بات کرنی پڑتی ہے اس نے کہا یا آدم اے آدم ہر عدل کیا میں تیری رہنمائی کروں اللہ شجرۃ کے اوپر جس کو کھاؤ گے تو دہمی زندگی مل جائے گی وہ ملک اور ایسی بات صحیح ملے گی لا یبلا جو کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی پرانی نہیں ہوگی اور آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ تو بہرحال یہاں مفسرین کا اختلاف یہ ہے یہاں کو گمراہ کر کے بات نہیں ہے بس مفسرین میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ آمنا سامنا ہوا کچھ کہتے ہیں آمنا سامنا نہیں ہوا صرف بسوچا ہوا اور یہ کاسمہ ہوا کا زہر کیا بتا رہا ہے زہری منا کاسما اور کالا کا یہ بتا رہا ہے کہ ملاقات بھی آمنا سامنا ہوا چلے تحریر کیوں نہیں جیسا یہ تحریر نہیں ہے یہ بسوسا ہے لیکن آگے کیا دیا کالا بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے باپ نہیں بقاعدہ گفتگو ہوئی ہے چلیے اور بکاسم ہوا میں بھی بتایا گفتگو ہوئی ہے اسی لیے ابو حیان نے کہا ہے کہ یہ قول یہ قسم یہ محاورہ یہ سب بتا رہا ہے کہ سب کچھ آمنا سامنا ہوا ہے دوسری مثال پڑھیے سلاح بھائی دوسری ہاں تو کیا معنی بل بلکہ کہا تھا اللہ کا ہاتھ کیا ہے مغلولہ بند ہے نعوذ باللہ اللہ خرچ نہیں کرتا اللہ نے جواب دیا بل یادا ہو اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں یہ کائنات کس کس کے دینے سے چل رہی ہے <تضحك> سب کچھ اللہ ہی کر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اب اس کے ہاتھ ہیں اب جناب موتلا وغیرہ کا مسئلہ بن گیا یہ تو ہاتھ کا لفظ آ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اچھا تمہیں کہاں سے پتا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو اللہ سے مل کے آیا نہ ہو بلا کوئی مل کے آئے تو کہ دی, میں دیکھ کے آیا تو ہاتھ نہیں ہے تو تعبیر کرو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے بتا دی میرے ہاتھ ہے مان لو بات ختم بس ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان کی ایک ہی بیگم ہے ٹھیک ہے اب کسی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ان کی دو بیگم ہیں میں تو ان کو جانتا ہوں میں کوئی تعیق کروں گا شاید ایک کو کلاک دے چکے ہوں گے یہ ہو چکا ہو تعویز کروں گا میں جانتا ہوں کیا رہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو اللہ نے بتا دیا باقی ہمیں کیا بتا ٹھیک ہے تو بل یادا وہ کیا کہتے ہیں جی بل داہو عبد الجوار محت تدری بہت مشہور ہے کادی عبد الجوار محتری وہ کہتا ہے یدا مراد ہیں اس کی نیمتے تو ہم نے کہا یہ تو دو ہے اس نے کوئی بات نہیں مسئلہ کر لیں گے ایک نیم دنیا کی آخر یہ بھی ہے بالکل تو وہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نعمت رفت بول لیتے کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی مشکل ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قرآن کو آسان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت ہی مراد لینا تھا تو اگر نعمت رفت بول لیتے اللہ آگے کہا کس نے نہیں نہیں نہیں اللہ تع نے کہا ابلیس ابلیس ماں کس چیز نے روکا ہے کہ کرے لما اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے افسوس سے کہہ رہا ہوں آج میں ایک تفصیل میں دیکھ رہا تھا ہماری اپنی تفسیر ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس میں بھی جو اس کی تفسیر نیچے لکھی گئی ہے اس میں بھی یہی مغالتا ہے کہ جیسے تعویل کی جا رہی ہو ٹھیک ہے جیسے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا گیا بس یہ تو یعنی کہ ایک سب کو ہاتھوں سے پیدا کیا نہیں نہیں فرق ہے عدم علیہ السلام کو باقاعدہ ہاتھوں سے کہا ان کو باقاعدہ ہاتھوں سے پیدا کیا میں نہیں نہیں ابھی میں ہاتھ میں نیچے تک نہیں پہنچا نا اچھی طرح سوچ رہے سو بات کرنے سے پہلے نہیں میں خود اچھی طرح تقریب کرنا ٹھیک ہے دیکھیے اب کہ تجھے کسی نے روکا اس بات سے کہ تحیح کرے اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب اس سے کیا مراد اب اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کو بھی ایک دنیا اور آسط کی نعمت سے پیدا کیا ہے یہاں کیا تعبیر کرو گی اور باقی جہاں تک نعمت قدرت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے اوپر ہے اللہ نے خاص طور پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کو کہا کہ آپ نے دونوں آدمت پیدا کیونکہ باقی دنوں سے پیدا کیا ہے میں نے دوستو اس لیے میں نے شیخ سے کہا کہ کوئی اللہ رکھ رہے کوئی ایسا کوئی شخص ہو جو یہ محسوس کرے کہ اپنی بات آتی ہے تو شیخ صاحب چھپا جاتے ہیں اپنے علماء کا ذکر نہیں کرتے یہ بات اس لیے اگر اپنے حق بھی غلطی ہوئی ہے بالکل آوازیں کریں بس میں یہ کہہ رہا ہوں فی الحال میں جلدی میں میں نے دیکھا ہے بہت ہی نتیجے تک نہیں پہنچا سر بات اس لیے چلیے تیسری مثال قلت آسی پھر اللہ از پہ کون میرے ساتھ نہیں ہے آپ میں سے کون تھکا ہوا میرے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کرے ذرا جو تھکا ہوا میرے ساتھ نہیں جی آپ پڑھیے ایپ کو پڑھیے کیا ترجمہ اس کا پھر وہ پہ مستوی ہوا اب اللہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ مستوی ہوا اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ مانگ گیا جو اللہ کی صفحات کے منکر ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مستفی ہوا یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہہ رہے ہیں میں ہوا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مان لیا تو حرکت اعظم آئے گی اور جو حرکت کرے وہ رب نہیں ہو سکتا ان کے دے دیتے چلے جاؤ خود ہی طے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکت نہیں ہو سکتی اللہ کہتا رہے کہ میں صبح کی نماز سے پہلے آسمانی دنیا پہ نازر ہوتا ہوں اور ندال لگاتا ہوں آواز دیتا ہوں کہ کون ہے مانگنے والا اللہ نے کہا میں آواز دیتا ہوں وہ آواز بھی متعلق ان کے لیے یہ کہ خود ہی اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طے کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا اور ان کی بات مان لیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں کہتے ہیں ان کی بات مان لینا تو پھر نعوذ باللہ وہ رب بن جائے گا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ نزول ہے نہ نہ گفتگو کر سکتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا ہے پھر وہ رب ہے ناؤز بلّہ بت ہو گیا پتھر ہو گیا بھی نہ ناؤز بلّہ کھول گا جی اللہ اللہ چلے مارا تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا سم مسوا استفاع کا منع کیا عربی میں مجاہد مجاہد کا نام جانتے ہیں نا مفسر کون صحابی کے تابعی انہوں نے بیان کیا ہے کہ بلند ہوا کے بارے میں ہم نہیں جانتے نہ سوچیں گے اس بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے نعوذ بلا انسان کی طرح وہ یا یہ یوں کوئی کفیل بیان نہیں کریں گا تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے لیکن جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بلند ہوا تو یہ اور انہوں نے کیا کہا جی اس کا مانا کیا ہے استعمال کا نام بھی لگائیے نا اور تو کوئی خاص نہیں ہے مالا کا وہارا کیا مطلب اللہ غالب آ اس کے اوپر اللہ کے غالب آ کیا مطلب آپ ادھر سے بھاگے ہیں استبا سے بلند ہونے سے تو یہاں اس غالب غالب کیا پہلے کس کا غلط آتا یا عرش سے مقابلہ تھا کہ غالب وہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا پھر غالب ہو گیا اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہو یعنی کہ جدھر سے جدھر بھاگ جاتے ہو آگے تو یہی چیز ملے گی تمہیں ابن خیم نے اپنی کتابوں میں کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو پار کرنے کے لیے بھاگتے ہو جدھر جاتے ہو ادھر وہی وہ مسئلہ ہوتا ہے جو ادھر ہوتا ہے تو کیا یہ ہے سولہ آپ پاکوں ہند کی تفاصیر پڑھیں گے نا سڑکوں کی تفاصیر کے علاوہ اس میں آپ کو یہی ملے گا اس سوا کا میں نا غالب ہو گیا یا مالب ہو گیا پہلے معلوم نہیں تھا چلیں اور ایک اور معلوم کیا جاتا ہے على خلق کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پیدا کرنے کی طرف آئے ان کی پہلے نہیں پیدا کیا ہوا تھا پھر عرش پیدا کرنے کی طرف آئے صرف منتظر ہو ہوئے ان کے تو یہ بھی غلط ہے تو استبا کا میں بلکہ اوزائی کہتے ہیں امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے ہم سارے ان کے جب کہ تابین موجود تھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں بلند ہیں ان کا کیب کا زمانے میں آج اور پرانے زمانوں میں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں جو آپ کی طرف سے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خوبصورت سے پرندے کو پکڑیں توتے وغیرہ کو کبوتر کو اور اس کو کہیں کہ بےچارا کیسے اڑتا ہوگا اس کے پر کتنے بدنی ہیں ایک پر اتار دو پھر دوسرا اتار دو پھر یہ پاؤں کتنی بدنی ہیں یہ بھی اتار دو ٹھیک ہے پھر یہ چونٹ بےچارا کیسے لاتا ہوگا تنگ ہوتا ہوگا وہ بھی کاٹ دو یہ اس کا فائدہ کر رہے ہیں آپ یہ ایسے ہی نوز باللہ ناؤز باللہ تعالیٰ کے سواب کے ساتھ کر رہے ہیں تو برحال نتیجہ ہے کلام کرامیہ میرے بھائی کہ کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے ذہنی معنی پہ معمول کیا جائے گا جو اس کا ذہنی مطلب وہ لیا جائے گا تعویل وہاں کریں گے جہاں دلیل ملے گی آخری چھوٹی سی مثال جلدی سے تعویل کی دیتا ہوں آپ کو دلیل کے ساتھ یہ دیکھیے متوقع کا جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا اے ایسا انی متوقع کا بے شکل ہے تجھے اور زہری معنی کیا ہے ظاہر آپ کو کیا فوت کرنے والا ہوں اس لفظ کا فخص معنی پہلا معنی جو فوری طور دن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم فوت کرنے والا ہوں لیکن ہم یہاں یہ معنی نہیں کریں گے کیوں کیونکہ فوت ہونے کا ایک منع ہوتا ہے سونا بھی ہوتا ہے دوسری سو چوبیس میں اس بارے میں آیا وہ مانا تو ہوتی ہے کا بدھ سی بھی منا بھی تو وہ منا بھی ہے نیند کا ایک تو وہاں مل گیا ہمیں پھر عادی سے اور قرآن کی آیات سے واضح ہوا کہ سارے اسلام فوت نہیں ہوئے بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ فوت نہیں ہوئے اور قرآن بابری جو کیا وہ واقف لو ان کو قتل نہیں دیا پھانسی نہیں دیا ان ساری ایٹوں کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ ہم افریقہ مانا نہیں دوسرا مانا میں آگے جا کے کہا گیا کہ میں آپ کو ان لوگوں کو اوپر کرنے والا ہوں جو کافر ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہاں یہ دلیل کے ساتھ ہے کہ ہم یہاں فرسٹ ماناج کا نہیں لے رہے ہیں جو میں آتا ہے دوسرے نمبر والا مان لے رہے وہ ثابت ہے یہ نہیں کافی طرف سے بڑھایا ہے وہ ثابت ہے موجود ہے ڈسٹک میں کلال میں بھی اور وہ ہمارا یہاں پہ بل لے رہے ہیں کیونکہ بہت سی آیات بہت سی حادیث اور آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس زندہ ہے پوسنی ہوئے آئیں گے دور فرمائیں گے پھر بہت ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں پرانی باتوں سننے کی تو پھر فرمائی ساتھی عزیز و دوست اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں